استحباب ان راج بھون پہ ہند مصیبت کی و و رسول اللہ صلی کے سے مصیبت تو مصیبت دلہ ترمیم لت تنقیر اور تنخیر لت تعمیم یعنی بنی مصیبت مصیبت ساتھات مصیبت مصیبت امرد فارد استحباب ان راجون کی تفیظ دے رام راہ راجون کی اشاردا رضاب القضا تھا ان راج راجعون کی اشارہ رضا ر تھا من دا اللہ پختیار کیوں کے صحاب را کی اللہ سے مصیبت صاحب البار کی اجر اجرد مصیبت آج یہاں فی فی یعنی فاجرنی فیها فاجلنی فیها یعنی بیربدم راغرے دے بنقسم راغرے دے باب ضربنم راغرے دے باب بسرن فاجلنی فیها ما ث اجر کی یا فاجرنی فاجلنی بلغمارہ سر دی را کے منت اجر فجب سے بد کی یعنی بڑے صبر بخش بد با نے و خیر منها را کے مطابق بدل کے کہتا ہوں کہ عوض ز رحمت کی